یازین <سؤال> منو حکم دوم برائے مومنین ان نبی و اولا کے ساتھ تھا مومنین کا پہلا حکم اب یہ دوسرا حکم ہے مومنین کے لیے میرے عزیز یہاں سے غزوہ اعذاب شروع ہو رہا ہے حکم دوم برائے مومنین لکھو اور بیان غزوہ احزاب جو سنچار ہجری میں ہوا بیان غز وزار تو سن چار ہجری میں ہوا محترم سن دو ہجری کے اندر کیا ہوا جی گزوائے بد سن تین ہجری میں کیا ہوا غزوائے اوہ. اور سن چار ہجری کے اندر کیا, کیا جی یہ جو یہودی تھے نا بدماش مدینے والے انہوں نے بھی اکسایا بنو قرائے دانے مکے والے وپوٹ. اور انہوں نے خود بھی تیاری کی مکے کے مشرق اور باقی قبائل ساتھ ساتھ والے مشرقین کفار کے اسی طرح یہود بنی قرادہ سارے مل جل کے بارہ ہزار کا لشکر پیار کیا کتنی تھا بہت لشکر کہ بس مسلمانوں کا استیصال کر دیں ختم کر دیں یہ بارہ ہزار کا لشکر جی کٹھا ہو کے آ رہا ہے <تصفح> لڑنے کے لیے حضرت نے مشورہ کیا صحابہ سے سلمان فارسی موجود تھے اور ان کی عمر تھی جی تقریباً دو سو سال سے زائد دو سو تین سو کے درمیان انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ایسے مشکل وقت کے اندر ہمارے علاقے کے اندر خندق کھو دی جاتی ہے شہر سے باہر اور شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جاتا ہے حضرت نے ان کے مشورے قبول کر لیا چنانچہ مدینے سے باہر باہر خندہ کھودنا شروع کر دی جہاں پہاڑ تھے تو پہاڑ تھے جہاں پہاڑ نہیں تھے میدانی علاقہ تھا وہاں کیا کھود گی خندہ کھودی جائے تاکہ کافر لوگوں کے لشکر جو ہیں نا جلدی اندر داخل نہ ہو سکیں خند کے ہوگی ٹھیک ہے نا وہاں سے عبور نہیں کر سکیں گے گر پڑیں گے نہ کر دیں گے تو یہ ایک گویا کے محاصرے کے طور پہ مدینے کے ارد گرد حفاظت کر دی گئی صاحب اے کرام پھل کے کھودتے تھے اس کے واقعات ہیں میرے حضرت خود بھی خندہ کھودتے تھے اور مٹی اٹھاتے تھے ایک پتھر جو تھا کسی سے نہیں توڑا جا رہا تو حضرت نے توڑ دیا ہے نہیں اور حضرت نے فرمایا جب ٹوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے محلات شام کے دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ فتوحات ہمیں بڑھائے گا صحابہ کرام جب خندق کھوتے تھے یہ شیر پڑتے تھے نہل الزین بایا محمد اللجہاد مابقین آبادا حضرت فرماتے اللہم لا عیشا الا عیش الآخرہ فخر الانصار اول یہ کام تھا کافی دن یہ مسئلہ رہا جی خندق کھوتے رہے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ لڑائی ہوتی رہی کا تیر اندازی ان کی طرف سے صاحب کرام کی طرف سے ہوتی تھی یہ بائمان بنو قرایدہ والے منافقان طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اللہ تعالی نے آخر کرم فرمایا ایک رات آندھی چلے کیا چلی جس کو ری سبا کہتے ہیں اتنی سخت آندھی آئی کہ ان کے جانور سے تڑا کے بھاگ گئے ان کے خیمے میں اکھڑ گئے ان کے برتن کھانے پینے کو کہیں کوئی کہیں, کہیں اور او آندھی سے آواز آتے تھے آندھی سے کیا خوفناک آوازیں آتی تھی اللہ نے فرشتے بھیج دیے آندھی کے اندر امداد سے آخر ابو سکیان کو کہنا پڑا ار رحیل ار رہیل ار رحیل, رحیل کوچ کرو بھاگ گئے تو اللہ نے امداد کیا نہیں تو اس میں اللہ کی انداز کا ذکر ہے بنو قرائضہ کا ذکر ہے اور منافقین بزدلی بدواشی کا ذکر بھی ہے منافقین کا یہ ذرا مشکل ہیں ذرا غور کرنا میں نے کیا لکھوایا جی بیان غزوائے اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا تمہارے اوپر جب اے تمہارے پاس لشکر وہی ابو سفیان دوسرے لشکر پھیجی ہم نے ان کے اوپر آندھی وہ اور لشکر فرشتوں کے جنو کے نیچے کا لکھنا ہے او فرشتوں کے لشکر لمبروہ نہ دیکھا تھا تم نے ان کو اور تھا اللہ ساتھ اس کے کہ کرتے ہو تم کرتے تھے تم خبردار پساط اور خندہ کھود رہے تھے تکلیفیں اٹھا رہے تھے تو اللہ دیکھ رہا تھا نہیں جاؤ کومن پاؤ کے قوم کیفیت غزب احاب کیفیت غزب احزاب میرے محترا مدینے کی ایک ہے شرقی جانب جس کو ہر رائے شرقیہ کہتے ہیں یہ علاقہ مدینے کا اونچا ہے پہاڑیاں ہیں دوسری ہے کیا غربی جانب وہ مدینے نے کالا کیا نیچہ شمار ہوتا ہے فرمایا بےمان کافر شر جانب سے بھی آئے تمہارے اوپر سے غربی جانب سے بھی آگئے نیچے سے دیکھو کیفیت غزب عذاب جبکہ آئے تمہارے پاس اوپر کی جانب سے اوپر کی جانب نیچے کا لکھو جی شر لکھ لو نیچے تو مینا سارا مین اور تمہاری نچلی طرف سے غربی واضا تفصا اور جبکہ ٹیڑھی ہو گئی نگاہیں جب آدمی حیرت میں آئے نا خوف کے واقعے نگاہ کیا ہو جاتی ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے ایک جگہ نہیں جمتی اور جبکہ ٹیڑھی ہو گئی نگاہیں اور پہنچ گئے دل ہلکوم تک پہنچ گئے دل ہلکوم تک حاجر چنا محاورہ ہے کہتے ہیں جو کلے جے منہ کو آنے لگے کیا کہتے ہیں گھبراہٹ کے وہ کہتے ہیں نا کلے جے منہ کو آنے لگے وہ اور گمان کرتے تھے تم سات اللہ کے طرح طرح کے گمان یہ گمان تھے بس ہے کے انداز میں بھائی بڑی مصیبت آئے کافی مصیبت ہے تو آدمی کو غلط خیال نہیں آتے مثال تر میں عرض کروں جب طالبان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور سکوت ہوا افغانستان کا تو لوگوں میں طرح طرح کے خیال نہیں ہوتے تھے جی کہ ہم تو کہتے تھے یا طالبان کامیاب ہوں گے کیا پتا اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کے وعدے پورے نہ ہوئے کیا بنے گا کیا کچھ ہوگا وہ ایسے خیالات آتے ہیں نا تو وسف سے کے انداز میں یہ چاہے غلط خیال آ جائے کیا ہے باف ہے آزم دلجاز نہ ہو تو فرمایا تمہارے اندر بھی کیا خیالات آتے تھے یار اللہ کا تو وعدہ تھا کامیابی کا نصرت کا غلبے کا یا کیا بنتا ہے چاروں طرف سے بیمان آ گئے ہیں تو یہ وسے آئے یا نہ آئے دیکھو جی اور گمان کرتے تھے تم ساتھ اللہ کے طرح طرح کے گمان ہونا لپتل المومنون اسی مقام پہ آزمائش میں ڈالے گئے مومن وہ زور ضرور اور ہلائے گئے ہلایا جانا سخت سمجھ رہے ہو ہاں ہلا یہ تو مومنین کی پریشانی کا حال تھا اب منافقین کے خباسات وہ ذکول اور منافقین کے خباسات اور جب کہتے تھے منافق اے ولزین آئے نا وا اف ہے یہ نی دانیات تفسیری جب کہتے تھے منافق یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفات کی وہی منافق کہ نہ وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر کس کا دھوکھے کا وعدہ دیا تھا کہ ہم کامیاب ہوئے دھوکھا تھا اب ہم تو مارے گئے یہ سمجھ رہے ہو نا بہیمان منافق بیس کہتے تھے بت اور جب کہا ایک گراؤ نے ان میں سے بھائی حضور باہر خند کے کھود رہے تھے یا نہیں تو منافق بھی آ جاتے تھے وہاں سمجھے تھا ہاں. ظاہری طور پہ تو منافق کہتے اپنے رشتہ داروں کو جو مومن ہوتے یہ حضرت کے قبیلے میں منافق تھے یا نہیں ان بھی مومن بھی تھے یا نہیں تو منافق مومنین کو کہتے چھوڑو ہے چوڑو کیا خام خا خندہ کھود رہے ہو مرنا ہی مرنا ہے چلو گھر جا کے رہو خواہ میکار خندہ کو کیا پیدا یہ اور جب کہتا تھا یہ گراؤ ان میں سے دوسرے حاضرین سے رشتہ داروں سے یا اعلی یسرف یسرف کے کا نام ہے مدی کا کہا یسرف والے نہیں ٹھہر نہ منافع واسطے تمہارے ادھر خند میں نہ جو ٹھہرو فر کم فر جو کے بعد کیا مقدر ہے الا بوت کم گرو اللہ پر. اچھا یہ بعض منافق تو یہ حرکت کرتے تھے اور بعض منافق بہانے بناتے تھے حضرت میرا گھر اکیلا ہے محفوظ نہیں نئی شادی کی ہوئی ہے یوں ہے یوں ہے حضرت سی جان لے کے کہاں چلے جاتے کیونکہ خندہ کا کھودنا تو مشکل کام تھا نا پھر سامنے کون تھے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی لڑنا تھا اور اجازت مانگتا تھا ایک گرا ان میں سے حضرت سے کہتے تھے کہ بے شک گھر ہمارے کیا ہیں غیر محفوظ ہیں اللہ نے فرمایا نہیں غیر محفوظ نہیں ارادہ کرتے گھر کے اس کا بھاگنے کا یہ بات سمجھ ہی ہے آگے فرماتے ہیں وہ بھی اوپر میں سمجھاؤں گا تب سمجھو گے یہ ایتے مشکل ہیں فرمایا دیکھو یہ بیمان منافق ظاہری طور پہ تمہارے ساتھ ہیں باطنی طور پہ کن کے ساتھ ہیں کفار کے ساتھ بل فرض ابھی کافر پھر گھسے نہیں ابھی کافر مدینے میں گھسے نہیں خندکوں سے باہر ہیں بل فرض اگر یہ کافر گھس آتے مدینے کے اندر پھر منافقوں کو کہتے کہ ہمارا ساتھ دو اور مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو منافق کس کا ساتھ دیتے ساتھ دیتے گھر گھس آتے تو ابھی گھس نہیں ہے دیکھو ولو علیہ من رہا اور اگر گھس آتے دشمن یہ معنی یہی لکھو لفظی معنی تو یہ ہے کہ مدینہ داخل کیا جاتا برادی مانا وہی ہے اور اگر گھس آتے دشمن الحمر منافقین کے من اکتا ہا اطراف مدینہ سے اطراف مدینہ سے گھس آتے پھر سوال کیے جاتے منافق لڑنے کا مومنین کے ساتھ یا فتنے کا منگائے مومنین کے ساتھ لڑنے کا سوال کیے جاتے مومنین کے ساتھ لڑنے کا یہی شرارت ہے البتہ آتے ضرور شرارت کو اور نہ ٹھہرتے بہا بیچ ان گھروں کے مگر تھوڑا ضرور ان کا ساتھ دیتے بہا سے مراد ہے گھر وہ ماتل بس بہا اور نہ ٹھہرتے گھروں کے اندر مگر تھوڑا جا وال ادکان آہدو بیان آج شکنی بیان آدھ شکنی ان منافقین نے وعدہ بھی کیا تھا پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ مضبوط رہیں گے لیکن توڑ دیا یہ کب وعدہ کیا جب حضور گئے نا غزبائے بدر کہاں گئے تو غزبائے بدر پہ یہ منافق منافک نہیں گئے تھے مومن بھی تھوڑے گئے کتنی تین سو تیرہ جب غزبائے بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو پھر منافق جو تھے نا وہ آ گئے حضور کی خدمت میں وہی یہ تو فاتح بن گئے ہیں تو عرض کیا حضرت پہلے تو غلطی ہو گئی ہم آپ کے ساتھ بات پہ نہیں گئے اب معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر ہم جائیں گے منافقین نے کیا کیا آحد کیا بعض مومن بھی نہیں گئے انہوں نے بھی عہد کیا تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو منافقین نے غزوہ بہادر کے ساتھ بعد کیا, کیا کیا تھا پکا عہد کیا تھا کہ ہر لڑائی جنگ کے اندر ہم آپ کیا کیا دیں گے ساتھ اب ساتھ دے رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں یہ آج شکل نہیں ہے بیان آج شکل اور البتہ یہ تھے مہدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے میں نے کا بلو اس سے پہلے اس سے پہلے کب غزبۂ بدر کے بعد کہ نہ پھیریں گے پیٹھ کو نہیں پھیریں گے پیٹھ کو کبھی بھی مکان عاد اللہ نسولہ اور اللہ کے وعدے کے بارے میں بعض پرس ہوگی مسور کہو نا بعد پورس اللہ کے بارے میں بات پورس ہوگی ان کو کہو کلین فکمر فرا زجر منافکین منافقین کو کہو یہ جو بہانے بنا کے بھاگ رہے ہو حضور کو کیا کہتے تھے انہیں بنا اور اجازت پر یہ بہانے بنا کے جو بھاگ رہے ہو نا یہ تمہارے بھاگنے سے نہ تو تم قتل سے بچ سکتے ہو نہ موت سے ہم دیکھے بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب اللہ کے اختیار میں اللہ جس کو نقصان دے کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ جس کو نفع دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ تارے کو دے, دے اللہ دے. دیکھو جی زدر منافقین آپ فرما دیجئے ہرگز نہ نفع دے گا تم کو بھاگنا اگر بھاگو تو موت سے یا سے قتل سے اور اس وقت نہ نفع دیے جاؤ گے مگر تھوڑا چند دن ہے زندگی کے پھر تو مر جانا ہے قل من ضلع آپ فرما دی جو کون ہے وہ جو بچائے تم کو اللہ کے عذاب سے اگر ارادہ کرے اللہ صاحب تمہارے کس کا سو من عذاب کا یا اگر ارادہ کرے اللہ صاحب تمہارے کس کا رحمت کا تو اس کی رحمت کو بھی دور کر سکتا ہے آئندہ عبارت معذوف ہوگی ٹھیک ہے جیسے اللہ تم کو عذاب دے تو اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر ارادہ کر اللہ تمہاری رحمت کا تو اس کے رحمت کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا اور نہ پائیں گے واسطے اپنے سوائے اللہ کے کوئی کار ساتھ جو نفع پہنچائے اور نہ کوئی مددگار جو نقصان سے بچائے دیال ملا الموقین پھر وہی زاجر منافقین ہے پھر بھی زاجر ہے تشنیو و بھی ہے سمجھے جی تاکہ جانتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں تم سے موقعین مانا روکنے والے تم سے اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو ان بھائیوں سے مراد کون ہے ایمانی بھائی یا نسبی بھائی خزرج والے یہ بھی خضر جی تھے نا تو خزرج کے مومن بھی تھے نا نسوی بھائی کہنے والے اپنے نسوی میں ہلک میں لینا او وہ میاں ہماری طرف ہماری طرف جنہیں کہاں بیٹھو وہ گھروں میں بیٹھو او ہماری طرف گھروں میں بیٹھو بلا یا تنگل باسلہ کلیلہ اور اپنا حال یہ ہے کہ لڑائی کے لیے خود نہیں جاتے اور دوسروں کو روک رہے ہیں بلا یاتون بیان بج دلی بیان بج دلی نہیں آتے لڑائی کو مگر تھوڑا سا کہ نام ہو جائے فرست میں چلو نام در آ جائے ایسے کرتے ہیں منافع او جی ہم بھائی کھڑے ہیں ہمارا نام لکھ لو نام لکھا چھپ کے باغ جائے سمجھے کیا جا؟ اور نہیں آتے لڑائی کو مگر تھوڑا سا کہ نام ہو جائے اشی ہاتن وہ بیان بزلی تھا یہ بیان بخل ہے بیان بخل وہ تھوڑی دیر کے لیے جو آتے ہیں نا وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کیا ہو جائے پتہ ہو جائے اور مال غنیمت تقسیم ہو تو ہم نے نام لکھایا ہوگا نا تو مال غنیمت میں ہمارا نام آ جائے گا پیسے مل جائیں گے مسلمان علیحدہ تو نہیں کھائیں گے نا ہم بھی ساتھ کھائیں گے یہ بیان نے بخل ہے اشی حتن علح کم حالے کے بخل لیے ہوتے ہیں تمہارے اوپر سمجھے جی کیا ہیں اور بخیل ہیں تمہارے اوپر سمجھے جی؟ اسی نیت سے آتے ہیں کہ مسلمان اکیلا نے غنیمت کھائیں کھائے درا کے بخل لیے ہوتے ہیں تمہارے اوپر فائدہ جال خوف اثر بوز دلی پہلے بیان تھا بوجھ دلی کا اب کیا ہے اثر بوز دلی دلی کا اثر بوجھ دلی کا اثر یہ ہے کہ جب خوف زیادہ ہوتا ہے نا ہوئے آ گئے ہوئے آ دشمن چاروں طرف آ تو ان کی حال دیکھو آنکھیں پھر کاتے ہیں آخیں پھیریں گے ایسے جیسے ہو تو موت آ رہی ہو کیا موت آ رہی ہو آخ ان کی چکرانا شروع کر دیتی ہیں آسرے دلی پر جب آ جاتا ہے خوف تو دیکھتا ہے تو ان کو نظر کرتے ہیں پر تیرے چکراتی ہیں ان کی آنکھیں ایسے چکراتی ہیں جیسے وہ شخص جس کے اوپر ریشیہ ہے کس کی موت کی یہ کس کا شردا جی بوزدلی کا آگے فیضا ذہب الخوف بوخل و ہرس کا سر وہ بوزلی کا سر اب ہے بوخل و ہرس کا سر بوخل و ہرس کا سر یہ کہ پہلے تو خوف تھا جی آنکھیں چکراتی تھیں ان کی جب خوف چلا جائے اور دشمن بھاگ جائے اور اس کو کیا حاصل ہو مال غنیمت حاصل ہو تو پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں سمجھے کیا کہتے ہیں وہ oh, جی ہمارا حصہ ہے ہم نے تو نہ لکھوایا تھا ہمارا حصہ ہے ہم نے کیا لکھوایا تھا نام ہے یہ کس کا اثر ہے بک کا اور ہرس کا خدا کی قدرت ابو سفیان والے جو بھاگیہ نا رات کو جلدی کے اندر کافی سارا مال بھی چھوڑ گئے وہ مجاہدین کا کیا بنا مال غنیمت تو اس میں ہی وہ کہنے لگے ہمارا حصہ ہو دیکھو جی فیضا الخوف الخوا جب چلا جاتا ہے خوف تو تانا دیتے ہیں سالہ مرتبہ تانا دیتے ہیں تم کو سال زبانیں تیز کے اس سال میں اشی حتن الخیر ہرس کرنے والے ہوتے ہیں ہریس ہوتے ہیں اوپر مال غنیمت مت کے پرمایا سن لو لم یوم منافر دا ایمان کرتے ہیں داو ایمان یہی لوگ نہیں ایمان لحقیقت جب ایمان بھی نہیں ہے تو چلو کچھ دیر کے لیے جہاد بھی کریں تو سواب ملے گا بھئی سواب کی دار و مدار کس پہ آئے کیا ایمان نہیں تو سواب کیا ملے گا یہی لوگ ہیں نہیں ایمان لقیقت تن ضے کر لیا اللہ ان کے اعمال چاہے جہادی کو نہ ہو اور ہے یہ زئے کرنا ان کے اعمال کا ظالقہ کا مشارل ہے اے بنے گا اے احبت اللہ وہ کان ہے یہ ان کے اعمال کا ضے کرنا اللہ پہ احسان یا سبون اون اللہ منافقین احوال منافقین بعد ذہاب احزاب بھی چلے گئے اس کے بعد منافقین کا حال احوال منافقین بعد زہاب آزاد بھائی جو بزدل دل ہوتے ہیں نا بزدل دل سمجھے دشمن ان کا چاہے مر جائے جب دشمن کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھے نا بزدل دل اتنے تو سمجھتا ہے کہ دشمن میرا نہیں مرا اتنا بوز دل ہوتا ہے ڈر پوک ہوتا ہے بنی سر سے ڈرپوک اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو مار کے اس کی لاش کا دکھا دی سامنے اگر سامنے نہ دکھاتے نا تو چاہے پھرؤں ڈوب بھی جاتا پھر بھی گا ڈرتے رہتے تو یہ منافق بھی ایسے ہیں آزاد چلے گئے ابو سفیان گھر جا کے بیٹھا لیکن یہ منافق ڈر رہے ہو ہو کوئی ہو ادھر ہوں گے بھائی مانو تو چلے گا ادھر ادھر کہاں بیٹھے ہیں اے احوال منافقین بات گمان کرتے ہیں گروہوں کو کہ نہیں گئے ہاں وہ کہنے لگے کہ نہیں جی ادھر دھر چھپ گئے ہوں گے پہاڑیوں کے پیچھے پھر آ جائیں گے آگے اللہ نے فرمایا اب تو آزاد چلے گئے ہیں دل فرق. یہ آزاد واپس بھی آئیں ٹھیک ہے نا اور ان کو پتہ چلے کہ اب وہ احزاب آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے گرو تو مدینہ چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے اس میں اور وہاں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے حال حوال لیتے رہیں گے بتاؤ کیا بنی ہوئے مدینے والوں کی کیا بنی ان کی کیا بنی وہ جنگل میں بیٹھ کے حال پوچھتے رہیں گے یہ بوجھ دلی بھائی یا تل اگر واپس لوٹیں احزاب تو یو دن بازو رابطہ چاہیں گے کہ کاش کے تحقیق وہ جنگلوں میں رہتے گواروں کے اندر بادون کا منہ وہ جنگلوں میں رہتے بادیا کے اندر اور منہ من گواروں میں گوار جانتے ہو نا وہ جنگل کے جگہ اور بادون کا منع یہاں ظاہر نہیں یہ بادون بدو سے ہے تو چاہیں گے کاش کے تحقیق وہ جنگلوں میں رہتے گواروں کے اندر پوچھ پاچھ کرتے رہتے تمہاری خبروں سے پر میں بولو قانو پی اگر ہوں اب بھی تمہارے اندر تو نہیں لڑیں گے مگر کیا تھولا لڑیں گے